الحمدللہ رب رد العنہ والسلام وسلم سید الانبیاء سلیم اما بعد سیدّا عبد المن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن نبی دابود میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے وہ مایو اضرا بان فی اور کسی ایسے جرم کی وجہ سے ان کو سزا نہیں دی جا رہی جس سے بچنا مشکل ہو اور بڑا کام ہو جو جرم انہوں نے کیا ہے وہ جرم بہت بڑا ہے اماں احدہ فقان لائس کا تیرو من البود ایک روایت میرے فضات آتے ہیں فقانہ لا یستن ذہو من البعود ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنا بچاؤ نہیں کرتا تھا پیشاب سے نہیں بچتا تھا وہ امل آخارو فقانہ یمشی بن نمیمہ اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور چغل خوری کرنے کی وجہ سے انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے پھر آپ نے ایک سبز سرسبز ٹہنی منگوائی اس کو دو ٹکڑے کیا اور دونوں قبروں پہ اس کو لگا دیا اور فرمایا کہ ان کے عذاب میں اس وقت تک تخفیف ہوگی جب تک یہ دونوں تر رہیں گی سر سبز رہیں گی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے تو آپ کی شفاعت کو قبول کیا گیا کہ ٹھیک ہے جب تک ٹہنیاں تر رہیں گی تو یہ ان کے لیے عذاب ہلکا کر دیا جائے گا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا ان خاص دو بندوں کے لیے اب اس سے استدلال کر کے وہ قبروں پہ ٹہنیاں لگانا شروع کر دیں تو یہ ٹھیک نہیں بہرحال ہمارا جو موضوع ہے کہ پیشاب کی وجہ سے پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اور اس کو کبیرہ گناہ شمار کیا گیا ہے ابود کے اندر یہ ایک اور روایت آتی ہے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو اسرائیل ان میں یہ اصول اور قانون تھا کہ جب ان کے جسم میں سے یا کپڑے میں سے جس حصے کو پیشاب لگ جاتا انہیں حکم تھا کہ اسے کاٹ دیا جائے پیشاب جہاں پہ لگتا چاہے وہ کپڑے پہ لگے یا جسم پہ اسے کاٹ دینے کا حکم تھا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العالمین نے بہت سے معاملات میں تخفیف کی اس میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر کہیں کبھی پیشاب کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو اس کو دھو لیا جائے صاف ہو جائیں گے وہ استعمال کے قابل ایسے ہی جسم پہ لگ جائے تو اسے بھی دھو لیا جائے لیکن اگر کوئی اس میں بے احتیاطی برتتا ہے اور پیشاب کرتے ہوئے پیشاب سے بچنے کی اور اس کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ قابل مواخذہ جرم ہے اس کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے عمال